حدیس نمبر تیس الم کوئی ہر حال قطرت استعمال میں سے عام طور پر عیال میں نے آپ کو بتا دیا اس سے زیادہ کہ ہیں مستعمل ہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں جو بھی پڑھے ہیں آپ کو آپ کو کرنا کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے ہل فلق ہل کمانا مخلوق کوئی بھی چیز پیدا کی ہوئی چیز انسان سب سے اول درجے میں ہے اس میں اور اس کے بعد بقیہ تمام طرح کائنات میں جینینے والے چلنے والے جانور کہتے ہیں کمبے کو ٹھیک ہے ایسا کوئی شخص ہے جس کے ماتا ہے کئی سارے لوگ ہوں میں یہ وہ جس کی وہ کفالت کرتا ہوں یقوموں کے رستے ہی اور اس کے رزق وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں کھانے پینے کا اس کے مشاغر آتے ہیں آئل آئلا مختلف معنی ہوتے ہیں مختار سے فقر کے اور اسی سے ائل بھی ہے اور معیل نہ چلوں مہائیوں اہل والا کمبے والا،, والا آدمی و آپ جانتے ہیں اس میں تفصیل کا سیور ہے جو اچھائی کرے اچھا کرے من آسن عیالی جو اچھائی کرے اس کے ساتھ آپ نے منحصنا من مخلوق عیال ملتا ساعت. ملتا ساعت. جس انسان گہبانی کرتا ہے جس کی نگہداشت کرتا ہے کیا معنی ہے کمبے کے خاندان جس کو بولتے ہیں آیال اس میں استعمال ہوتا ہے اہل عیال والا آدمی آدمی کا پورا اہل ویال ہے وغیرہ وغیرہ اردو بھی استعمال ہوتا ہے تو آیال مانا متعلقین جی دیکھیے الحلو اللہ محلو اللہ تعالی کا کنبا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہی نہیں تو احب مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ احبو زیادہ پسندیدہ احباح یہ کا معنی ہوتا ہے محبوب ہونا احب و سیوا اس میں تفریح کا مطلب زیادہ محبوب ہونا آپ جب اس میں تفصیل کا سوا پڑھتے ہیں تو اس میں تفجیر کا معنی ہی کیا ہے جس میں جاتی والے معنی پائے جاتے ہیں اب رباب پڑھتے ہیں زیادہ مارنے والا ٹھیک ہے نا ادرا پر اب آلو زیادہ کام کرنے والا احبب مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے من احسن الہ عیالی جو اس کے کمبے کے ساتھ اس کے آیا کے ساتھ اچھا ہی کرے لذیذ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبا ہے اللہ تعالیٰ کا عیال ہے وَأَحَبُ إِلَى مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے, کے ساتھ کیا مطلب ہے حدیث کا یہ جی ایک میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتا ہوں اور شاید میں ایک دفعہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا ایک اور حدیث کے دوران انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے اپنے بچے انسان چاہے جیسے جیسے بھی ہوں ماں باپ کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں شان اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ماں باپ کے بڑے وہ جیسے کیسے بھی ہوں تو ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ آدمی اپنی اولاد ہوتی ہے اب اگر ایک آدمی آئے چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو اپنے عزیز و اقارت میں سے وہ تو الگ بات لیکن اجنبی ہی کیوں نہ ہو وہ اگر آئے اور آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار کرے یا آپ کی اولاد کو کوئی چیز گفٹ میں دے دے بھلے وہ کھانے پینے کی چیز کیوں نہ ہو یا جس قسم کی بھی کوئی ہو لیکن کوئی گفٹ دے دے تو یقین جانے کہ انسان کو دینی طور پر اس سے انسان سے محبت ہونے لگ جاتی ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے اس نے آپ کی اولاد کو آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بیٹی کو کیا کیا پیار کیا ہے اور آپ کے بچے کو اس نے کوئی گفٹ کیا ہے اس نے آپ کے بچے کو پسند کیا ہے اور آپ کے بچے کو چاہا ہے اس لیے آپ اسے سہنے لگ گئے آپ کے دل میں اس کے لیے مقام پیدا ہو گئے کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اگر اپنے بچے ہوں چھوٹے بچے ہوں کو کوئی پیار کرتا ہے ان کے ساتھ پوری محبت کا اظہار کرتا ہے یا ان کا خیال رکھتا ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے وہ کسی بری بات کا منع کرتا ہے اچھی بات کا حکم کرتا ہے تو یقیناً ان انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ فلاح بھی میرا خیر خواہ ہے اس نے میرے بچوں کا خیال رکھا ہے اس کو کسی برے کام سے روکا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہو رہا تھا اس نقصان سے بچر آئے تو یقین جانیے بالکل ایسے ہی ہے معاملہ اب اس عدیب میں ایسے ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو وجود بخشا ہے اور جس جس چیز کو یہاں پر تکلیف کیا ہے بما انسان کے انسان کو پیدا کیا اور اس کے علاوہ جانوروں کو پیدا کیا طرح طرح کی مخلوقات ہیں جو میں نے آپ نے دیکھی اور کچھ اتنی ہی ایسی مخلوقات جو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ مخلوقات کو پیدا کیا ہے اپنے حکم سے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری کی ساری مخلوق کیسے ہی پسند ہیں کہ جب آپ اس کی پیدا کی ہوئی چیز کے ساتھ آپ اس کی شدہ چیز کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں کوئی برا معاملہ نہیں کرتے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں جانور ہیں چرندے ہیں پریب ہیں درندے کچھ بھی ہیں لیکن اگر آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں اچھے سے پیش آتے ہیں تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے انسان کو فرماتے ہیں فرمان جیت نہ اگر آپ نے کسی کو قتل بھی کرنا ہے فاخ سے تم قتل بھی اچھے طریقے سے کرو ایسے طریقے سے قتل نہ کرو کہ تو تکلیف زیادہ ہو ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ اس کے آزاؤ جوارح کاٹو اور اسے طرح طرح کی تکلیف دے کر اس کا قتل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو فاخ سے جدھر دوسری عجیز مادہ جانوروں کے بارے میں کہا تم جانوروں کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو یہاں تک آتا ہے کہ جس آرے کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس سے بالکل ہونا چاہیے ایسا نہ ہو جانور کو تکلیف ہو تو ہمارا تو وہ دین ہے ہمارا تو وہ اسلام ہے جو ہمیں یہ بھی دکھا ہے کہ اگر کسی کی جان بھی لے رہی ہے سب پر اگر جان جل لینی ہے تو ایسے طریقے سے ہی جائے کہ اس کم سے کم, کم تکلیف ہو نبی کے پیروکار ہیں اس نام اور مذہب کے نام لیوا ہے جو ہمیں جانوروں کے ساتھ اور اس سے بھی کر مخلوق اچھائی کا حکم دیتا ہے ذرا دیکھیے تو خود رسول اللہ فرما رہے ہیں اور آپ کا ہر فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے این آپ اپنے صلاح و سلام کو نہیں برسن یہ کہ بارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہی سے کھلتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ ساری کی ساری اللہ کا آیال ہے اللہ کا جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد کا درد ہے جس طرح اس کو اس کا خیال ہے اسی طرح رب کائنات کو اپنی ہر ہر چیز کا اپنی ہر ہر مخلوق کا خیال ہے ابھی جس طرح ایک ماں کو جس طرح ایک باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا اچھا لگتا ہے زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے مخلوق کے ساتھ چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جانوروں میں سے ہو چاہے کوئی جو خود اس کے ساتھ اچھائی کرنے والا بھی ایسے ہی اللہ تبارک مطالعہ کو پسند ہے اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کی جائے اگر انسان ہے اچھے طریقے سے بچایا جائے. جائے اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے اس کے ساتھ جھوک اور فرار نہ کیا جائے اگر کوئی اور مخلوقات ہیں تو ان کو بھی تکلیف نہ دی جائے بعض لوگوں سے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بس انہوں نے کسی نے کسی کو تکلیف پہنچانی ہو یا نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کو گرد پہنچانے والی ہے نقصان دینے والی ہے تو آپ اس گرد کو دور کر سکتے ہیں آپ نقصان کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں مناسب طریقے کے ساتھ آپ اس کی جان بھی لے سکتے ہیں سانپ ہے بچھو ہے جن جتنی چیزیں ہیں اگر وہ ایسی ہیں کہ آپ کو نقصان دینے والی ہیں تو آپ کی جان لے سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں لیکن جس دیر کے ساتھ انسان یہ دیگر مخلوقات ہیں نے ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی اور بس اب ظلم اور زیادتی کیا ہے کرائے پر ہے کہ انسان کب یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں کب یہ سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں یقین جانے ہر شخص جانتا ہے کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل برا ہے اس انسان کا دل بتا جاتا ہے جیسے آپ نے گزشتہ اور من احسن الى اگر ان اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے فرما دیا تمہری یہاں پر بھی فرما دیا بہترین پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے منہ ہے جو مخلوط کرے گی وہ آنا خیری ری تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوں بہتر ہوں اس لیے اپنے اخلاق سب سے پہلے اپنے گھر میں آ, انسان کا معیار اس کا اٹھنا بیٹھنا اس, اس کی بول چال اچھی ہونی چاہیے اچھے اخلاق سے پیش چاہیے ماں باپ کے ساتھ کس طویلے سے پیش ہے بیوی کے ساتھ طریقے سے کس طویلے سے, سے پیش ہے بچوں کے سب کس طویلے سے پہچانا ہے, ہے یاد رکھیں بچے جو ہوتے ہیں بچے یہ آپ کا آکاش ہوتے ہیں ہر چیز کو یہ قبول کرتے ہیں جو ماں باپ ان کے سامنے بول بولیں گے اسی کو پیش کرتے ہیں اسی کو لیتے ہیں اور پھر اسی کو وہ کیا کہتے ہیں اثر انداز ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے اخلاق سے پیش آئے اور اسے اپنی باندھی نہ سمجھے اسے اپنی خادمہ نہ سمجھے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنے غلام نہ سمجھے اور یہ تو یقین رہے اسلام میں جو مقام اور جو عزت اور عورت کو دی ہے جس کی نے اگر تاریخ کو پڑھا ہو تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ذات عورت کو جو مقام دیا ہے بہت ہی عالم اور بہت ہی شاندار ہے جب انسان اسلام کو پڑھتا ہے مذہب اسلام میں اور اسلام سے پہلے کے زمانے کو جو ثقافت ہے ذات عورت میں وہ بہت زیادہ ہے اسلام نے عورت کو بہت زیادہ مقام دیے ہیں میں اگر میں عموماً کہتے رہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو ملکہ بنایا ہے ملکہ اسے کہا ہے کہ تم ملکہ بن کر اپنے گھر میں بیٹھ جا تیرے کھانے کا تیرے پینے کا تیری رہائش کا تیرے پہننے کا سارے کا سارا انتظام تیرے شور کے لازم کر رہی ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی شوہر اس کا لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نام نقصان یعنی خراجات برداشت کرے گا کھانا دینا شوہر کے ذمہ لازم ہے اس کا حق ہے بیوی کو رہائش دینا اس کا حق ہے بیوی کو پہننے کے لیے کپڑے دینا شوہر کا حق ہے پر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں جتنی بھی ضروریات ہیں وہ شوہر کے لازم قرار دے دیجیے اس کو کہا کہ تم ملکہ بن کے بیٹھ جاؤ اور بس کوئی کام نہیں اسی طرح اور فضائت پر فضائت اللہ صلیم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی تین بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا ان کی اچھی تربیت کرے گا اور ان کے بعد اچھی جگہ میں کیا کر دے گا رشتہ بھی دے دے گا کل قیامت والے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے آپ والے دو انگلیاں جو ملا کر آپ نے اشارہ پر منگایا یعنی اپنے آپ ہاں کو ملایا اور یہ کہا کہ اور وہ ایسے ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں دیکھے تو صحیح اگر عورت کی عزت ہے اگر عورت کا مقام ہے تو خدا کی قسم کے لئے اس کا گھر ہے اس کے علاوہ اس کی عزت کی بھی نہیں ٹھیک ہے اسلام منع نہیں کرتا کبھی بھی کہ آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جا سکتے ہیں اس کے لیے شریک آ گئے ہیں آپ ان کو پورا کیجیے آپ جائیے اپنی ضروریات کے لیے جائیے کھانا لگا کر دینے والا نہیں ہے وہ کھانے کے لیے جا سکتی ہے اس کا کوئی اور نہیں ہے کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے اس کے لیے کئی طریقے اجازتیں ہیں لیکن ساری ضروریات کے ہوتے ہوئے بالکل فضول اور محنت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور صرف ایک بہانے بنا کر بار چیز کا چکر لگانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ جانا لگا کر باہر جانا جلا جلال ضرورت اچھی بات نہیں ہے بری بات نہیں ہے بری بات ہے اور یہ مسلمان خواتین کا شیوا نہیں ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس لیے اسلام آپ کو عزت دیتا ہے اسلام وقار دیتا ہے اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اگر ان حقوق کے مطابق زندگی گزاری جائے تو میرا خیال سے سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ مقام اس عورت کا شریر کی حدود میں رہتے ہوئے ہے اس طرح کا نیچر کی نہیں ہے میں بھی دیکھتا ہوں معاشرے میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے آپ کے سامنے بھی ہزاروں مثالیں ہوں گی میرے سامنے بھی ہزاروں مثالیں ہیں اس لیے کیا ہونا چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی ہو نرمی ہو محبت ہو کسی کا برا نہ سوچیں ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں اور کیا ہے وہ کرو مہربانی تمہارے اہل زرمی پر خدا مہرباں ہوگا اچھے بنی پر آپ کسی کے ساتھ اچھا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا آپ کے, کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو جانے دیجیے معاف کر دیجیے لیکن آپ کسی کے ساتھ برا نہ کر. خیال ہے آپ کے ساتھ آپ اگر کسی اچھائی کرتے ہیں اللہ تبارک آپ کے ساتھ ایک اور روایت اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اگر کسی کی بری بات کسی کا جو ایسا ہے ظہر کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی ایسی بات جو کسی کا راز انسان کے پاس آ گیا اب اگر وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا وہ اسے اپنے مند میں چھپا لیتا ہے القیامت اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا لیں گے بہت سارے گناہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں اکھ... اکثر گناہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا کوئی جن دونوں گنا متعلق نہیں ہوتا جانتے ہو, ہو کہ القیامت اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس بندے کو قریب بلا کر فرمائیں گے میں نے دنیا کے اندر تیری پرجہشی کی ہے آج میں میں ظاہر نہیں کروں گا تیرے گنا دنیا کے اندر بھی کسی کے پردہ پوشی کرتا ہے کسی کی پر پردہ ڈالتا ہے اچھالتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پر پردہ فرمائیں گے اس لیے مخلوق کے ساتھ اچھائی ہو پیار ہو محبت ہو ہر کسی کا خیال ہو نہ سوچیں نفرت نہ ہو بحثیتیں مخلوق ہونے گی ہاں باقی इला वल बोग्द इल्ला कला अल्लाह ने कहा सिर्फ इस्तेमाल यकीमान आप पैगंबर साहब ने फरमाया मरहब बिललाह जिसने अल्लाह के लिए الله की और बोग्द बिललाह अल्लाह के लिए बोल रखा और आता बिललाह अगर किसी के وہ ملا عل اللہ اگر کسی سے باز رہا کسی سے مال کو روک لیا تو بھی اللہ کے ہے؟ ہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے باغیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے ساتھ آپ کی سنتوں کو چھوڑنے والوں کے،, کے ساتھ بھی ہم محبت کریں نہیں ان سے نفرت ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اور جو لوگ اللہ کے محبوب ہیں نئے کو سارے ہیں ختم ہے محبت ہماری ایمان ہے اور پھر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی مخصوص ساری چیزیں اللہ کا اللہ کے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ بھی وہی شخص ہے ساتھ اچھائی آپ سب کو بھی بھی اچھا اور دوسروں کو بھی نیک اچھا راستہ دکھانے ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے سب کو ایک جو آمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سے صحت والی عافیت والی ایمان والی جلدی زندگی عطا فرمائے